من محمد اجمعین پچھلی گفتگو میں سے دو سوال جو ہیں وہ ایک سوال اور ایک تصحیح ایک کریکشن جو ہے وہ آئی ہے شعیب صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں عزیز ہیں لاہور میں انہوں نے ایک تو کریکشن کی ہے کہ جو کے مجاہد تھے شامل جن کو ہاں امام شامل بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جو وفات ہے ان کی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور جنت البقیع کے اندر وہ مدفون ہے ماشاءاللہ میں نے دوبارہ چیک کیا ہے یہ بات درست نکلی ہے دوسرا جس وقت بات ہم کر رہے تھے غزوہ ہند پر تو اس کے حوالے سے ایک سوال مجھ سے کیا گیا کہ جناب آپ نے نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کو کیوں نہیں بیچ میں کنسیڈر کیا ان کو کیوں نہیں آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہمارے ہاں جو ہمارے مسلمان ایسے لوگ ہیں بزرگان دین جنہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں کچھ لوگ ظاہر ہے اس کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو اس طرف نہیں آتے کچھ لوگوں کو وہ نوسٹوڈامس اور, اور وہ اس طرح کے جو ہیں وہ لیڈی پتنی کون تھی وہ میں نام بھول گیا وہ اس قسم کے لوگ انہیں یاد آتے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں ذہن میں رکھیے سب سے پہلے تو نعمت اللہ شاہ ولی کی کا تذکرہ میں نے کیوں نہیں کیا سلسلے میں نعمت اللہ شاہ ولی کیا جو قصیدہ ہے اس کے تین ورژنس میرے پاس ہیں اور وہ تین آپس میں میچ نہیں کرتے سب سے پہلے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس نعمت اللہ شاہ ولی کے نسخے ان کے قصیدے کے موجود ہیں ان میں سے اصلی نسخہ کون سا ہے اور جو اصلی ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تحریف تو نہیں ہوئی ہوئی تو تین تو میرے پاس موجود ہے تھا، بقاید تھا. اور وہ تینوں آپس میں بیچ نہیں کرتے دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور احادیث مبارکہ یا بہت زیادہ ہو تو اس سے آگے چلے جائیں تو چلے اقوال ہاں صاحبہ رجمعین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پہ ہی زیادہ رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین کا کشف جو ہے اس کو ہم مانتے ضرور ہیں لیکن دین میں وہ حجت نہیں ہے ہر مکتبہ فکر اس بات کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے اس بات پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مکتبہ فکر نے آج تک کبھی بھی کسی بزرگ کے کشف کو استعمال کر کے احکامات میں تبدیلی نہیں کی ہے کیونکہ وہ اس کو فضائل کے طور پہ تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کو بطور ایک امکان کے بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کو بطور حق کے استعمال نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بے تحاشا جو مشائق ہے ان کا کشف اب تک جو ہے وہ مس انٹرپریٹ ہو چکا ہے خود کئی بار ان سے بھی مس انٹرپریٹ ہو جاتا ہے اس میں ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے میں تو آپ کو پتا شروع سے میری کوشش یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم استعمال کریں جو حجت ہوں باقاعدہ جن کی وجہ سے ہم اوتھنٹسٹی جو ہے کسی بھی روایت کی جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر سکیں تو یہ جو جب میرے پاس ہی تین سیدھے پڑے ہوئے ہیں جو آپس میں میچ نہیں کرتے تو کوئی مجھے اگر بھیج دے کہ جناب یہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے تو میں تو اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو بھیجا ہے کہ وہ اصلی ہے یا جو تین میرے پاس ہے ان میں سے کوئی اصلی ہے سو so جو ہمارے پاس مستند چیز موجود ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کے بعد ہمارے پاس صحیح حسن متبادر حتی سے مبارکہ ہیں یہ ہمارے پاس مستند چیزیں موجود ہیں ہاں اس کے بعد صحابہ کے اقوال ہیں یہ تابعین کے اقوال ہیں یہ طبع تابعین کے اقبال ہیں اگر وہ بھی صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے تو ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ان کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ان کے اور پھر اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے جو ہمارے پاس ورژنس ہیں ٹائم فریم تو اس میں بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں بھی ایکزیکٹ ٹائم فریم آپ نے بیان نہیں فرمایا اور کشم میں تو ٹائم فریم کبھی بھی کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو ویسی بات میں کرتا ہوں اس کے علاوہ کچھ سوالات اور بھی اکٹھے ہوئے ہوئے ایک سوال مثال کے طور پہ ہے کہ زندگی میں سکون ایک تو یار یہ رومن اردو کیوں دیتے ہیں زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں اچھا چلیں اور زندگی اور آخرت کو کیسے بہتر بنائیں اور سمپل ویز ٹو کنٹرول نفس اینڈ کیپ اٹ انڈر کنٹرول فار ایور اچھا ماشاءاللہ ایک تو دیکھیں جی یہ سارے سوال جو ہیں وہ یہ تینوں سوال بنیادی طور پہ ان کا جواب جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے سکون قرآن نے کہہ دیا کہ جو ہمارے دل ہیں ہمارے قلوب ہیں ان کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ سے بھی اور قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کو ہم سوشل ورک کہتے ہیں خدمت خلق کہتے ہیں بالکل خلوص کے ساتھ خدمت خلق جو ہے دوسری یہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ ذکر الح کے بعد اگر کوئی چیز سکون دیتی ہے تو وہ یہ چیز دیتی ہے تو ان دو چیزوں کی طرف اگر توجہ رکھی جائے تو سکون بھی حاصل ہوتا ہے زندگی بھی بہتر ہوتی ہے آخرت کے لیے بھی ہمارے جو ہے وہ اچھا سامان جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور میسر ہوتا ہے ہاں لیکن فرائض اور واجبات چھوڑ نہیں سکتے آپ فرائض کچھ لوگ فرائض واجبات چھوڑ کے اس طرف آ جاتے ہیں اس کا پھر گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے فرائض و واجبات رکھتے ہوئے ذکر الہی کی کثرت چاہے کسی شکل میں ہو اگر ہم یہ نفل پڑھتے ہیں گے جی آج میں نے رات کو جی میرا دل کیا تو میں نے پچاس نفل پڑھ ڈالے یا میں نے سو نفل پڑھ ڈالے یا میں نے دو نفل پڑھ ڈالے تو چاہے وہ نفل کی صورت میں ہو نماز نفل نماز کی صورت میں یا کوئی ذکر کی صورت میں چاہے وہ اونچا کیا چاہے خاموش کیا چاہے وہ خدمت خلق کی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو دنیا میں بھی بہتری جو ہے وہ ملتی ہے اس سے اور خالی خدمت خلق کے اندر صرف انسان ہی نہیں ہے اس کے اندر چرند پرند بھی شامل ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم نے خلق کہا ہے انسان خدمت انسان نہیں کہا یہ آپ ذہن تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ سکون دیتی ہیں اور اسی انہی چیزوں سے نفس پہ بھی بڑی زبردست قسم کی ضرب لگتی ہے ہاں ایک چیز اور ہے نفس کے معاملے میں ویسے تو یہی چیزیں ہیں لیکن نفس کے معاملے میں ایک چیز اور ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ نفس کو فیول دینا بند کر دیں دیکھئے بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ کسی جگہ بہت سی خوشک گھاس پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ اگر آگ بھڑک اٹھتی ہے تو آپ اگر اس کے ارد گرد سے خشک گھاس کو تیزی سے ہٹا بھی دیں تو آگ جو ہے وہ وہیں پہ رہ جائے گی اور جیسے وہ خشک گھاس ختم ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کے اندر خشک گھاس جو سے وہ بھی نہ ہٹائیں بلکہ الٹا اور خوش گھاس اس کے اندر جا جا کے ڈالتے رہیں اور اس کے اندر آپ مٹی کا تیل ڈالتے رہیں اور پٹرول ڈالتے رہیں اور پھر کہیں کہ میں پانی بھی ڈالتا ہوں آگنی بجتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا تو یہی جواب اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کہ نفس کو فیول کرنا بند کر دیں اس کو ایندھن پہنچانا بند کر دیں ہر وہ چیز جس سے نفس جو ہے وہ بھڑکتا ہے یا پھولتا ہے یا خرافات کے اندر جانا چاہتا ہے اس کے لیے جو بھی ایندھن والی چیزیں ہیں وہ ایندھن والی چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنا شروع کر دیں نفس جو ہے وہ آپ کا انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر الہی اور خدمت خلق جاری رکھیں نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا باقی یہ جو ایور والی بات ہے فار ایور نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر لمحہ تاک میں بیٹھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکامے میں نہیں آئیں گے لیکن وہ طاق میں بیٹھا ہے کہ کہیں تھوڑا سا اس کو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ذرہ پر میں کہتا ہوں ایٹم چھوڑے ایٹم کا الیکٹرون لے لے الیکٹرون لیول کا بھی اس کو موقع ملے بیچ میں گھسنے کا تو وہ کہیں گھس سکے تو وہ تاق میں بیٹھا ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس میں فار ایور اس طرح سے جو بظاہر مجھے اس فکرے سے محسوس ہو رہا فار ایور سے مطلب ان کا کیا ہے تو اس طرح سے عموماً ہوتا نہیں ہے تو یہ شیطان کے ساتھ شیطانی وسوسوں کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ یہ جنگ جو ہے یہ تو مرتے دم تک جاری رہتی ہے لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو فیول کرنا بند کر دیں اور یہ ذکر اِس کار اور کثرت کے ساتھ خدمت خلق ان چیزوں میں پڑ جائیں تو انشاءاللہ نفس جو ہے وہ قابو آ جاتا ہے اور بڑی سہولت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں انسان جو ہے اپنی زندگی بھی بہتر بنا لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا لیتا ہے بلکہ اس کے اندر چونکہ موضوع جو آپ نے ساری فہرست یہ لسٹ دی تھی اس میں تزکیے کا بھی ہے تو اس میں میں عرض کر دوں کہ انہی ساری چیزوں سے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اور انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق تھا فرمائے کہ ہم اس کے راستے پہ چلیں اور ان چیزوں کو سمجھیں وہ صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد وصحب ہی اجمین برحمتر